رڈ ہیں یا کوئی دوست قرطبہ بھائی ہیں آ کے ذرا پیار سے چند اشعار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے کوئی پیش کرے گا تو بہت بڑی بات ہوگی کتوں کو چھوڑ کر ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے بس ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے ये हमारी जुबान कड़वी हो गई है कड़वी अब मीठी करेंगे क्यों जी हमारी जुबान मीठी होनी चाहिए ये कड़वाहट को दूर फेंक देना चाहिए ये कुत्तों को बल्दिया बल्दिया वाले जो हैं वो ही कुचला देंगे और वो उठा के गंध में फेंकेंगे हमारा काम नहीं ہم ہمارا آج کل پرسوں دو تین دن ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے ہم ذاکرین مصطفیٰ میں سے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ عزیز بفضل ہی تعلیٰ اس نبی کا ذکر کریں گے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہے جی ہم ذکر مستعفی کریں گے جزاک اللہ خیر اور جتنا ان سے ہو گئی ہے نا میرا خیال ہے بہت ہو گئی ہے اور جتنی انہوں نے ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے کر دی ہے نا قیامت جب تک یہ فرقہ رہے گا جب تک فرقہ رہے گا یہ اپنے سر میں خاک ڈالے بین کرتا رہے گا وابلہ کرتا رہے گا جزاک اللہ خیر عمران خان صاحب جو ہے نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیش کریں گے حضور علی علیہ السلام کے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ سیاست پہ گفتگو نہیں ہوگی جزاک اللہ حیر. جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ نہیں ہوگی حضرت یہ وارنٹنگ بھائی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے میں ناشری پڑھوں گا میری ذرا مجھے وہ بھی کیجیے گا میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ سب درج پڑھے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لے ک یا ہبی بلاہ پاک دروپ اج دیو متراندے کیوں دلی اداس گنے اج سکھ متر دے کیوں دلی اداس گنے لوچو چنگے اج لایا کیوں جھڑیاں اس ست نو میں ج ک جہ کھا سچ آ کھا تے رب دی میں شانکھاں جس شان تو شانا سب بڑیاں سچ آخا تیر بول دی میں شانکھا جس شان تو تان سب بڑیاں صبح اللہ جلکا کا ناک ملکا سبح نلا ماں ملکا ماں سن کا ماں کا کتے کا مہر علی کتھے تیری سنا مشتا ککھیاں ککھیا جا لڑیاں کت مہرے علی تیری سنا مشتا ککھیاں ککھیا جا لڑیاں अज सिख तेरा दि बदरी क्यों दिलनी उदास घने लूलू शौक चंगेरी है اجنالیاں کیوں جھڑیاں حضرت ایک دو اشار میں پشتوں میں پڑھ اگر آپ کی اجازت ہو چنبرا شین داس دے شکر شکر یار میں مند لے اسی دے او یار میں نور دے ہم بشر بے خودہ مثل نو کتابوں کو استاے لے تاس دے مر پلر گجہاں نبتظار کما میں اپنے ماں باپ دونوں جہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربار کر دوں گا مورو پلاس بہان نب تزار کا ماں وہ یار میں مند لے داسی دے زغم جن محمد زمان بنکر نشما داشر میل کلی داس دے لفظ ہے تہ تے کا مطلب تل بھی تو ہے دل بر بھی تو ہے مشک بھی تمبر بھی تھی ٹھیک ہے جناب بس تے کا مطلب تو ہے باقی الفاظ اردو کے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں دل متئی دل بر متئی دل جان متعی جان میت جان مت جی ہان متعیمشکو امبر نستا بی لا میرا مشکو امبر تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے مشک مت امبر متئی ریحان متعی میں کسی کا بیٹا بی چینیم بے لطانہ تمہارے سوا شاہ متئی بادشاہ متح میں تمہارے چہرے کو دیکھ کر قرآن پڑھتا ہوں ستاپ محمد استاد متئی قرآن متئی اوزام امبر نشتا مشک متئی امبر متے بہت شکریہ جناب سب کی سماعتوں کا آج حضرت اللہ علم... علم... السلام علیکم میری آواز آ رہی ہو ہاں جی ماشاء عمران خان صاحب نے پشتوں میں سنائی ہے اتنا دیکھا آجکوں کا یہ حال ہے اور جس نبی کی آواز لو ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے جی ہاں جناب ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے جی اب بات یہ ہے انہوں نے پشتوں میں نہ سنائی ہے اور ہر بولی کو میرے نبی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا خدا بھی سمجھتا ہے اور اس کے رسول بھی سمجھتے ہیں ہر زبان ہر ہر زبان کا علم میرے اکال سلام کو ہے اور صرف میرے آقا علیہ السلام ہی کو نہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ <كُلَّهَا> یہ تو آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ جس جس زبان میں جب سے دنیا بنی ہے جو جو چیز ہوگی جو جو اس چیز کا نام جس جس زبان میں ہوگا وہ سب کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے تو کیوں نہ آج میں بھی اپنی مادری زبان میں تقریر کروں میری بھی ایک مادری زبان ہے کیوں جی لیکن میں حاضری تو لگوا لوں گا لیکن جیسے خان صاحب کے شیروں کی سمجھ آپ لوگوں کو نہیں آئی اس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی پنجابی نہیں جی پنجابی نہیں میری مادری زبان پنجابی نہیں ہاں جی نہیں گجراتی کتوں آ گئی تھی میری مادری زبان آپ اگر سمجھیں گے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے کبھی انڈیا کا جموں ریڈیو سٹیشن سنا ہے جی جموں ہاں جموں ہاں ریڈیو سٹیشن سنا ہے کبھی جی میری اوریجنل زبان جو ہے مادری زبان جو ہے وہ جموں کی زبان ہے بہر حال میں آپ کو مشکل میں تو نہیں ڈالتا کیونکہ ہر کسی کو اپنی مادری زبان پہ فخر ہوتا ہے میری بھی مادری زبان ہے وہ اللہ اکبر باہر کیا گرامی قدر یہ مہینہ سہانا مہینہ ہے ہاں اور یہ رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں یہ خاص رات جو ہے شب شریف والی اس کے تو کیا کہنے یہی تو وہ رات ہے جس کے صدقے سے ہماری بخشش ہونی یعنی جیسے کوئی وزیر, وزیر اعظم صدر سے سائن کروانے کسی بل پہ جاتا ہے نا بل کی منظوری کے لیے تو سائن ہو جائے تو کام بن جاتا ہے ہمارے لیے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات سائن کروا کے لائے تھے اس لیے ہم اس رات کو خوشی نہ منائے تو اور کیا کریں اور اس رات کی عظمت بیان نہ کریں تو اور کیا کریں کیونکہ دنیا کا دستور یہ ہے حل جزاؤ لہسان و اللہ لسان تو ہم تو حضور علی سلاط وسلام آپ کی بارہ مہینے ناتے پڑتے ہیں بارہ مہینے لیکن ان دنوں میں خصوصی طور پر ہم بڑھ چڑھ کر ایسے کام کرتے ہیں سبحان اللہ تو گرامی قدر آج میں بھی میراج کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا بھی عاشقوں میں سے نام ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں ہمارا نام بھی عاشقوں میں سے ہو جائے پتا نہیں کہیں پی تو بات نہیں سنی بات ہے حالانکہ میں نے بھی ہاں پڑی بھی ہے مولوی مولوی عبد ستار بحابی جس نے یوسف علیہ السلام کی داستان لکھی ہے اور وہ اپنی کتاب میں ایک مائی کا تذکرہ کرتا ہے اور مائی کا تذکرہ وہ کیسے کرتا ہے کہ ایک مائی سوتر کی اٹی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے آ گئی تو لوگوں نے کہا مائی سے تو یوسف علیہ السلام نہیں ملیں گے وہ کہتی جانتی نہیں ملیں گے لیکن کم از کم میرا خریداروں میں نام تو ہوگا ہماری زبانیں اس قابل نہیں جس کا ثنا خان خود رب العالمین ہے جس کی تعریف کرنے والا خود رب العالمین ہے تو آپ مجھے بھی معلوم پڑے نا جی میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی تو جس کی تعریف کرنے والا خود رب العالمین ہے میری اور آپ لوگوں کی کیا حصیت ہے لیکن میں ایک بات کو سمجھتا ہوں وہ بات آپ دل کی گہرائیوں میں اتار لیں اگر واقعی ہماری کوئی اہمیت نہیں لیکن جب بڑوں بڑوں کے ساتھ ہمارا حکیرانہ نذرانہ پیش ہوگا تو وہ بھی قبول ہوگا اسی طرح حضور علیہ سلاد و کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا امبار لگ گیا تو ایک غریب صحابی دو کلو چھہارے لے کے تو بارگاہ گاہ میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے تو حضور علیہ تو سلام تو میرے آقا نے کیا کیا وہ چوہارے لے کر پورے ڈیر پر بکھار دیے کیوں اس لیے کہ اس کی کل پونجی تھی نا تو گرامی قدر اگر ذکر مصطفیٰ کریں تو دل کی گہرائیوں سے کریں حضور علیہ سلاد و کا ذکر کریں تو اس انداز سے کریں کہ میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ذکر کرنے والوں میں خدا شامل ہے تو انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی تو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں الحمد الحمد للہ وکفا و کپا وسلام منادی نس پپا اماں باد پاؤ بلاہی مینشئی بسم اللہ رحم سبحان صبح شانل لدی اسی من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بار کوتالا پیشان حبیب ہی مقبر و عمرا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 السلط سلام والی یا سیدی یا حبیب اللہ سید والسلام با یا سیدی یا رسول اللہ والا علی کابی کیا سیدی علا تو السلام والی کیا سیدول وسلم عليك يا محمد اللہ گرامی قدر پرانی کریم پور حمید کے بندر میں پارے کی پہلی آیت صورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے جس کو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے شروع فرمایا ہے گرامی قدر سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہاں لفظ سبحان کیوں فرمایا ہے اس کی بہت سی وجہ ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ سلاد و کے زمانہ پاک میں پار نے یہ اتراض کیا تھا کہ آپ کیسے تشریف لے گے اور وہ آج تک وہ اتراض چلا آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کیوں کے کسی کو کتنا بڑا بھی دورہ پڑے تو اس سے بڑا دورہ نہیں پڑے گا کہ معذ اللہ سما اللہ رب العالمین بھی جاہل ہیں رب العالمین کو بھی کچھ نہیں پتا اتنا بڑا نہیں ہوگا وہ علم کے حوالے سے مستاخوں نے اور بے ادبوں نے رب العالمین کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے جیسا کہ تقویت المان میں جس کا اصل نام تفویت المان ہے اور تفویت المان میں اللہ کے بارے میں بھی یہ بات درج ہے کہ خدا بھی جب چاہتا ہے غیب دریافت کر لیتا ہے یہ بات رب العالمین کے بارے میں انہوں نے لکھ بھی دی لیکن ان بے ایمانوں کو چھوڑ کر اور دورہ کسی کو نہیں پڑے گا کیوں اس لیے کہ اگر اس لفظ سے اس کی ابتداء نہ ہوتی ممکن ہے کوئی بے ایمان کہتا یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں تو اللہ نے لفظ سبحان فرما کر مہر لگا دی ارے بے ایمانوں کتنے بھی بڑے دعوے کر لو مجھ سے زیادہ پاک کوئی بھی نہیں ہوگا جب میں پاک ہوں تو یہ کلام بھی پاک ہے یہ بات بھی صحیح ہے اس میں شک کرن والا, کرنے والا کرنے اضلی ابدی کا پر جہنمی ہے اللہ پر ہے سبحان اور سبحان کیا ہے مصدر ہے جس کے معنی تسبیح اور پاک جاننا پاکی کا اقرار کرنا اور کلام کے ابتدا میں لانے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ سبحان کے بعد جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس پر قدرت نہیں ہے اور سبحان شروع میں اللہ نے اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلاط وسلام کا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک پھر مسجد اقدا اقسا سے پتا دلہ کی منزلیں طے کر کے وہاں تک پہنچنا اور پھر تھوڑی دیر میں واپس تشریف لے آنا منکرین میراج شریف کے لیے ناممکن اور محال تھا اس لیے اللہ نے لفظ سبحان فرما کر منکرین کے شبہات کا ازالہ فرما دیا اور یہ بات واضح فرما دی کہ میرا محبوب خود نہیں گیا بلکہ میں لے گیا ہوں میں لے جانے والا ہوں اور نہ ہی حضور علیہ سلاد سلام نے خود دعویٰ کیا ہے بلکہ اللہ رب العزت اجزو انکساری سے پاک ہوتے ہوئے سبحان پاک ہوتے ہوئے اس بات کا دعوی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا ہوں تاکہ اتراضات ختم ہو جائیں اتراض کرنے والے نیست و نبود ہو جائیں اطراض سرے سے ہی مٹ جائے اور اس کے بعد اللہ نے لفظ فرمایا اللہ دی آپ لوگ ماشاء اللہ طالب علم ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا چند دنوں میں کہ اللہ دی کا کیا حکم ہے اللہ جی یہاں کیوں آیا ہے تو اس اللہ جی سے اللہ رب العزت نے اپنی ذات مراد لی وہ بیان فرمائی ہے اللہ کا معنی ہے وہ ذات پاک کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے جو ہر چیز پر بولا جا سکتا ہے لیکن کامل اگر کہیں بولا جائے گا تو ذات رب العالمین پر بولا جائے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان اللہی اس لنگ پاک ہے بوزات اصر اس سارا لئی یہاں لفظ اسرا جو بولا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو سیر جو کی جائے اس کو اسرا اسرا اس پر بولا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری آیت اللہ پرماتا ہے فاصری بی لیلن انکم متبعون بھوسا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے جانے کا تو وہ رات کے وقت جو نکلے تو وہاں لفظ اصرا اصری بے لیلن انکم متبعون کا لفظ یہاں لفظ وہی لفظ استعمال ہوا ہے تو گرامی ایک قدر لئی علماء اور محققین یہاں یہ کہتے ہیں کہ لن کی تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے یعنی پوری رات سیر نہیں کرائی بلکہ رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس کے معنی تھوڑے سے کے معنی میں یہ تنوین جو ہے وہ بولی جاتی ہے تو گرامی قدر وہ کیا منظر تھا کیا عجیب داستا ہوگی اس تھوڑے سے وقت میں رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا کیا کچھ دکھایا کیا کیا کچھ جناب دیا ہوگا ارے سن لو بات کرنے سے پہلے عرض کیے دیتا ہوں کتابوں میں استرے مذکور ہے انما جو الیلن تم کی نن ل التخصیص بمقام المحبت لانه تعالی اتخذه حبیبا و خلین وی لسمانی جمیل محبین تو فلخلوت متحق کا تن بل اور تفصیل روح بیان والا لکھتا ہے کہتا ہے بے شک رات کو اس لیے میں کروائی رات مقام محبت میں مخصوص ہے کیونکہ اللہ نے حضور علیہ و سلام کو اپنا محبوب بنایا ہے دوست بنایا ہے تمام رات تمام محبوبوں کے لیے خاص ہے رات کی خلوت میں راحت ہے اس لیے رات کو سیر کرائی اور دوسرے دوسرے دوسری زبان میں اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ اگر دن کو ہوتا تو کئی بئیمان بول اٹھتے نہیں اگر تم اکیلے گے تو ہم نہیں مانیں گے اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان بےمانوں کو یہیں پڑا رہنے دے یہ سوئے ہی رہیں اطراد کرنے والے کہیں یہ نہ ہو اگر بھی ایسا ہو بھی جاتا ایسا ہو بھی جاتا اللہ ان میں سے جیسے موسا علیہ السلام کی قوم کو خدا دیکھنے کا شوق پیدا ہوا موسا علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے لیکن یہاں بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر بھی ماننے والے نہیں تھے کیوںکہ اللہ قرآن میں پرماتا کالو انسو رت اب سارونا بلنا کو مشہور اگر یہ چلے بھی جاتے تو پہنچ بھی جاتے دیکھ بھی لیتے کہتے انسو کی رت اب سارونا نشہ چڑھ گیا ہے چڑھ گئے چکر چڑھ گئے بلنا مسہ بات نہ ہوتی بلکہ کہتے ہمارے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے کہہ سکتے بنا لیکن اللہ نے ان کو رات کو اس لیے جناب سیر کرائی یہ چکر والے یہ چلے والے چکر والے چلے والے چکر والے وہیں پڑ ہی رہیں آ محبوب تو آ جا درشن کر لے آہا سبحان اللہ پھر کیا عجیب منظر ہے عجیب طریقہ تھا عجیب جنابے والا سب کچھ تھا کیوں پہلے عالم یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ساری ساری رات رب العالمین کی بار میں قیام میں کھڑے ہیں اگر رکو ہے تو رو میں ہے سجدے ہیں تو سجدے میں ہے ساری ساری رات گزر جاتی رب العالمین کو یہ فرمانا پڑا مزمل کمل علاقہ نسبہ بن کنو کلیلا ادالئی وار قرآن ترتیلا اے چادر اوڑھنے والے یا عیوہل مزمل پھر دیکھ لو محب اور محبوب کی محبت کا ایک نیا انداز بھی دیکھ لو پورے قرآن میں اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کا نام لے کر نہیں بلایا یا محمد یا موسا کہا یا عیسیٰ کہا یا آدم کہا یا کہا زکریہ علیہ السلام کا نام لیا جناب یونس کا نام لیا شعیب علیہ السلام کا نام لیا اور تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہے اللہ نے نام لے کر بلایا ہے لیکن میرے نبی علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا یا مدثر میرے محبوب کے عہدوں کا نام لیا میرے محبوب کے مرتبوں کا نام لیا کبھی میرے محبوب کے کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا اس چادر کی وجہ سے رب العالمین نے بلایا کبھی کس طریقے سے محبوب کی اداؤں سے یاد کیا لیکن کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا آج جو لوگ اس چیز سے چڑ کھاتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بلکہ اللہ خود یا کے لفظ سے میرے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے اور تعریبوں کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے تو ہم اگر یا رسول اللہ کہیں تو ان بئمانوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کیوں اس لیے اس لیے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑوں کے دشمن تھے اللہ کو فرمانا پڑا اے ماں ساری رات نہ ساری رات نہ کھڑا ہو آرام بھی فرما لیا کر آرام بھی کر لیا کر لیکن جب میرا آج کی رات آئی تو میرے نبی اس دن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سب کو مکہ پاک لے جائے اللہ سب کو مکہ پاک لے جائے اگر کوئی حال ہی میں جانے والا ہے تو جناب باب عبد العزیز سے داخل ہوں گے تو دائیں طرف دائیں طرف آپ براندوں میں چلتے آئے آپ کو کچھ پلروں پا لیا ہوا ملے گا یعنی وہ پتھر کے نہیں پتھر کی شکل کا رنگ کیا ہوا ملے گا اور جب آپ وہاں پہنچیں گے ان کو جناب ناخن سے تھوڑا سا کچے نیچے سے نیچے سے ایسا کلر نکلے گا جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ماما شریف کا رنگ تھا نسواری رنگ اگر کسی نے نہ دیکھا ہو تو ہر دعوت اسلامی والے کے سر پر سبد ماما ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ایک وہ بھی چادر موجود ہے اس رنگ کے اندر سے پلر نکلیں گے وہ پلر جو ہے سیدہ داؤ نی رضی اللہ تعالی انہا کے گھر کے پلر ہیں اوپر سے رنگ دوسرا کر دیا لیکن اندر وہی محبوب رنگ موجود ہے نسواری رنگ آہ دیکھا ابھی یہ سامنے لکھا ہوا بھی اسی کلر میں موجود ہے سبحان اللہ اس کلر کے وہ پلر ہے وہ گھر ہے سیدا نی رضی اللہ تعالی انہا کا تو میرے اکال سلام تشریف فرما مزمل والی چادر اوڑھ لی میرے نبی علیہ السلام سو آرام فرمانا شروع فرما دیا اور کفیت ایسی ہے تنا یا بال یا نام و کل بھی میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے آخ ہیں میرے نبی علی سلام میرے نبی سلام تشریف پر آرام پر مارے ہیں اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل یا جبریل زدال بہ شمس اللہ بہل قمرے اللہ نور القوا اے جبریل آج کی رات شمس و قمر کی روشنی زیادہ کر دے ستاروں کی چمک دمک کو بڑھا دے جبریل امین نے عرض کیا یا اللہ آ آ آج رات قیامت قریب آ گئی ہے جبریل امین کی عرض پر رب دلال نے فرمایا نہیں آج رات میرے اور میرے محبوب کے درمیان راز و نیاز کی رات ہے اللہ اکبر پھر اللہ نے پہل شاد فرمایا جبریل رحمت کے دروازے کھول دے عرض کی مولا کیا قیامت قریب آنے والی ہے فرمایا نہیں بولا کن النا مارا قریب خلوت نن نہیں بلکہ اجاد کی رات میرے اور میرے حبیب کے درمیان جلوت اور خلوت قرب وشال کی رات ہے اللہ تو گرامی قدر پر حکم ہوا اجبریل خز الم الحدا تم بے کا خوش الم القبول اے جبریل تم رشتوں حد کا جنڈا پکڑ لے اے ایم اے کا قبولیت کا جنڈا اٹھا لے ان دونوں نورانی کو ستر ہزار فرشتوں کی جماعت لے کر میرے معبوم کے دروازے پہ جانے کا حکم دے دیا جاؤ لیکن ساتھ میں اللہ نے فرمایا اسرائیل اے اسرائیل آج کی رات تو نے کسی کی روح قبض نہیں کرنی مولا کیوں فرمایا اس لیے آج خوشی کا دن ہے آج میرے اور میرے محبوب کے درمیان ملاقات ہے اسرائیل اور لا میں الارواح اے جبریل آج کی رات کسی کی روح قبض نہیں کرنی یہ نزت المجالس میں علامہ زبوری شاپی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب جلد دو میں لکھتے ہیں اس رات کسی کی روح قبض نہیں ہوئی یہ دو ہی تو راتے ہیں ایک رات میں کوئی مرا نہیں और दूसरी रात किसी के घर में जनाब कोई लड़की भी पैदा हुई नहीं ना कोई मरा ना कोई लड़की पैदा हुई इसलिए इसलिए इसलिए کہ جناب عرب میں جاہلیت کے زمانے میں ارب لڑکی کو مایوب سمجھا جاتا تھا اللہ نے فرمایا آج دی رات نو لڑکی بھی نہیں دینی اور جب میں منڈے پہ آج منڈے بنڈا گا سب کے گھر لڑکے ہی پیدا ہوں گے یا اللہ میں نے ستر ہزار پرشتے لے لیے جلوس نکالا کب مراج النبی پر جلوس کی شکل میں ہم جلوس نکالیں تو بہت سو کو تکلیف ہوتی ہے پیڑ پڑ جاتی ہے مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ میکائیل کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ اور ستر ہزار جہاں ستر ہزار کا اجتماع ہو وہ اس سے بڑا جلوس اور کیا ہوگا جبریل باپ مصطفیٰ مستفیٰ سے موجود جبری ال جناب والا جب میرے نبی علی سلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اب کیسے آیا جیسے ان کا طریقہ ہے کہ حضور علی سلاد و سلام گاؤں کے چودھری جیسے ہیں اور چودھری صاحب اٹھو, اٹھو اٹھو جی اللہ نے بلایا چلو چوہری جی اے پائی جان لالا جی چلو جی چلو کیوں بھائی جبریل کے ایسے الفاظ کسی حدیث کی کتاب میں ہیں کوئی ماں کا لال جمع نہیں ثابت کر کے دے لالا جی جبریل بھی جاند لا تر پسوت کم پین نبی اللہ تیرا مابو اج تے مزمل والی چادر لے کے آرام پیا فرماندہ کنڈی خڈکو دروازہ کٹ, کٹ تے تیرا حکم سامنے لا ترسوات چوہدری صاحب کہ بلاو تھی تیرا حکم موجود اس طرح نہ بلاؤ جس طرح ان من یونا الحجرات اکثر لا یا پا جگا اور جبریل امین حکم رب العالمین ملیا اے جبریل چھت میں سوراخ کر کے داخل ہو جا جبری لمین جناب حضور علیہ سلاتوں کی بارگاہ میں کیا پورا چھت اٹھا کے داخل ہوئے تھے یا سوراخ کر کے داخل ہوئے تھے ایک سوراخ کر کے نا اب ان بےمانوں سے پوچھ لو بد بختوں سے پوچھ لو کہ بخاری کہتی ہے امام بخاری نے لکھا ہے اور جس بخاری کا نام لے کر تم جناب زندہ ہو تم مرتے ہو اس بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ جب امین کے چھ سو پر ہیں اور ایک پر کی وسط مشرق سے لے کر مغرب تک ہے ایسے مشرق و مغرب چھ سو مشرق مغرب ہوں تو جبریل کے پر آتے ہیں جبریل نہیں آتا جبریل اور ہے پر اور ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ تو بتلاؤ کہ جبریل جس جبریل کے چھ سو پر بخاری میں ہے ایک پر کی وسعت جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ہے ایسے جناب جبریل کا سوراخ سے گزر کر حضور علیہ سلاد کے قدموں میں پہنچنا تم جو ہے ثابت کر دو کیسے ہوا تھا تو جناب میراج کا اوپر جانا ہم جو ہے ثابت کر دیں گے یہ مسئلہ تم حل کر دو کہ جبریل آ کیسے گیا اتنے پروں والا اتنی وسط والا جس کے پر چھ سو پر ایک پر کی وسط مشرق سے لے کر مغرب تک ہے اور وہ جناب کیسے بارگاہ گئے میں پہنچ گیا لیکن اللہ نے فرمایا جبریل آہ آج اکڑ نہیں اپنی جسامت نہیں کچھ نہیں اپنی ہستی کو مٹا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا جبریل امین پہنچ کے اللہ اکبر جبریل امین جناب یا اللہ لم محبوب آج آرام کر رہا ہے میں جگاؤں تو کیسے جگاؤں اللہ نے فرمایا چبریل تیرے کا پوری ہوٹ اس لیے بنائے ہیں آج کے دن کے لیے ذرا میرے محبوب میرے محبوب کی نورانی تلیوں میں تلیوں کے ساتھ مس کر اب جبریل نے آپ دیکھیں آپ اندازہ کریں یا جبریلو کبل قدا نہیں ہے اے جبریل میرے محبوب کی نورانی تلیوں کو چوم لے جب جبریلے امین نے میرے نبی علیہ السلام کی نورانی تلیوں کو چوما تو چوما کیسے جب ایک ایک تلوے کو بوسا دیا چوما تو ایسے ہی جاتا ہے نا ایک تلوے کو بوسا دیا ایسا مزا آیا ایسا مزا آیا کہ دوسرے کو بھی بوسا دیا بھی بوسا دیتا جا رہا ہے جبریل قدموں کو میرے نبی کے قدموں کو بوسے دیتا جا رہا ہے اور جناب والا بوسا دیتے حضور علیہ سلات و سلام میرے علیہ سلام کی آخ میرے علیہ سلام نے کھولی مسکرا دیے جبریل کیا کرتا ہے عرض کی رسول اللہ میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یا رسول اللہ میں بھی اپنی معراج کر رہا ہوں حضور علیہ سلامت و سلام کا جو لوگ یہ کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے جبریل استاد ہیں میں کہتا ہوں میرا کی رات دیکھ لے جبریل تو قدموں میں پڑا بوسے دے رہا ہے بوسے دے رہا ہے یا رسول اللہ ان اللہ ہستا یا رسول اللہ خدا تیرے دیدار کا مشتاق ہے اے اللہ کے حبیب خدا تیرے دیدار کا اور جناب والا حضور علیہ سلا جب میرے اکالی سلام کو جناب میرا کی رات آئی حضور علیہ سلا تو سلام میراج کے دلہا بننے لگے تو پھر جناب والا کسی نے کیا خوب کہا ہے کیا خوب کہا میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی سروریا کی سواری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور امبیا کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے اور جنابے والا در پہ حاضر ہیں یہ کون روح امی کیسا وصلے خدا آج کی رات ہے کس کے دیدار کی ہے جہاں میں خوشی کس کے دیدار کی ہے جہاں میں خوشی فرش سے عرش تک شادیاں ہیں رچی سارے عالم میں جس کی ہے خوشبو بسی کیسی پیاری بذا آج کی رات ہے میرے علیہ سلام کو میں راج ہوئی اور جبریل امین ایک جناب والا ایک سواری لے کر بھی آئے وہ سواری جس کا نام براق ہے براق براق لے کر جناب والا جس والے جبریل براک لے کر حاضر ہوئے اور براق لینے کے لیے جناب والا جب جب جناب والا جنت میں گئے جنت میں جناب بہت سی برا کے موجود تھی اور سید المستم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری کا نام براق ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ گدے اور خچر سے تھوڑا بڑا اور جناب اس کی تعریفیں بہت سی احادیث میں مسلم شریف میں بھی موجود ہیں مسلم شریف میں یہ بات موجود ہے وہ تناب یا دو طویل ان پوپل ہمارے دونل بغل پوہا وے رہو تر ہی اور وہ جانور سفید رنگ کا گدے کے قد سے بلند اور خچر سے چھوٹا یعنی درمیانہ کد والا اور جہاں اس کی نظر پڑتی انتہا وہاں اس کے اس کا قدم پڑتا تھا اب یہاں ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے یا اللہ تو برا کا محتاج نہیں برا لایا کیوں بغیر برا کے تو لے جا سکتا تھا یا نہیں فرمایا میرے رب العالمین فرماتے ہیں سون مولویوں تمہیں سمجھ نہیں آنی اس لیے میرے محبوب نے حد میں سفر کرنا ہے اور حد کے لیے جناب ایسی سواری چاہیے جس کی کوئی حد ہو برا کی حد موجود ہے لیکن میرے نبی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہاں حد والا جانور جناب پیش کیا اگر یقین نہ آئے تو سن براق جو ہے شاٹ کرتا ہوں براق پر سوار براق کی رفتار کا یہ عالم ہے جہان نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے براغ پر سوار میرے نبی علیہ السلام تشریف تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا مرر مرار تو بے قبر موسا وہو وقائے مہی وسلی پی قبر ہی میں نے موسا علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں مرر تو بھی قبر موسا صحیح عدیث مرر تو قبر موسا وہ ہوا قائم سلیفی قبر ہی میرا گزر علیہ السلام کی قبر سے ہوا, ہوا میں نے دیکھا قبر کے اندر موس علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہاں سے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں ایک کے اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں کیوں جی یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی اور موسا علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا پر مارے ہیں دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم اگر سائیکل پر جائیں تو ہمیں جناب کیڑے مکوڑے حشرات الارض نظر نہیں آتے سائیکل پر جانے والا حشرات الارض کو نہیں دیکھتا اور جناب والا اگر کوئی کار پر سوار ہو جائے تو اسے جناب چھوٹی موٹی چیزیں نظر نہیں آتی اگر کوئی جہاز پر سوار ہو جائے تو جناب اسے تو جہاں تک کہ انسان چلتے بھی نظر نہیں آتے لیکن بصارت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے میرے نبی کی بصارت کا یہ عالم ہے کہ برا کی رفتار کا یہ عالم ہے جہاں نگاہ پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے لیکن ادھر بصارت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ جناب موسا علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام وہاں سے جناب والا ملاحظہ فرما رہے ہیں موس علیہ سلام اس وقت جناب قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہوا ہماری جیسی مصطفیٰ کی بصارت نہیں ارے بھائی کہنے والوں بصارت مصطفیٰ ہماری جیسی نہیں سما تصطفیٰ ہماری جیسی نہیں مصطفیٰ کریم علیحدہ چیز ہیں ہم اور ہیں وہ اور ہیں اسی لیے تو جناب تیز رفتار پر بھی حضور علیہ سلا تو زمین کے اندر دیکھ لیتے ہیں کیوں جی دیکھا کہ نہیں مرر تو بے قبر موسا مرر تو بے قبر موسا و پی قبر ہی اور جناب والا موسا علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں اب دیکھنا کیوں ہے میں اصل مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں موسا علیہ سلام جو ہے وہ تو اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑ رہے ہیں اب ان ملا سے پوچھو علیہ سلام کو کس نے بتلایا تھا موسال علیہ السلام کو کس نے بتلایا کہ آج کی رات محبوب خدا محبوب خدا آمنا کلال آمنا کلال آج مسجد اقسا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں حضور تو جناب مسجد اقسا میں تو لانے والے ہیں اب کب موسا علیہ السلام نے نماز مکمل کی نماز مکمل کر کے جناب براق سے پہلے علیہ سلام مسجد اقسام میں کھڑے ہیں ہاں جی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقسام میں پہلے کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے وہ کون سی قوت ہے جو قوت جناب موس علیہ السلام کو مسجد اقسام میں لے گئی کیوں اور براق سے پہلے کیسے پہنچ گئے یہ مولویوں کو بتلانا ہوگا یہ بات واضح کرنی ہوگی کیوں حضور علیہ سلامت و تو براق پر تشریف لے جا رہے ہیں ادھر نماز ہو رہی ہے اور براق یہ نہیں کہ جناب جناب بڑے آرام سے جا رہی ہے بلکہ جناب برا تیز رفتاری سے گزر رہی ہے لیکن موسا علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے نبی کی رفتار کا یہ عالم ہے نبی کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ جناب براق پیچھے نبی پہلے پہنچ گئے اے محبوب हमने तो तेरा जलवा दिखाना है तेरी रफ्तार दिखानी नहीं आहा। तेरा जलवा दिखाना इसलिए बुराक पर सवार हो जाबरील बुराक ले जा बुराक ले जाबरील जन्नत में जनाब जिबरील जन्नत में बुराक के लिए जनाब बुराक लेने के लिए जन्नत में اور جنت سے براک جنابے والا لے کر جب براق لینے گے تو دیکھا سارے براق خوشیاں منا رہے ہیں کیوں جنت میں اعلان ہوا آج جنت کا مالک آ رہا ہے انما نما انکال سے من و آج جنت کا مالک آ رہا ہے جنت کی غلمان سج جاؤ جنت کے باغات سجا دیے گئے اور جب جو جناب خوراک نے بھی سنا تو انہوں نے بھی خوشیاں منانی شروع کر دی اور ایک جناب ایک کونے میں روتی ہے یا اللہ بڑی بڑی حسین موجود ہیں میرے غریب کی باری تو کہاں آئے گی اللہ میرے غریب کی باری کہاں مقدر اپنا اپنا نصیب اپنا, اپنا اپنا ادھر برا کرو رہی ہے ایک اور بھی ایک جلوس دوسرے جلوس کا تذکرہ کروں میرے نبی علیہ السلام جب مدینہ تر رسول میں پہنچے تو جناب ہر کوئی اپنا دروازہ سجا کے کھڑا ہے اپنا گھر سجا کے کھڑا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ محبوب خدا ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں کیوں بھائی کیوں سجائے ہے کیوں سجایا ہے مدینہ تر رسول کہتے ہیں خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے کی اللہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی مدینے والوں نے خوشی منائی اپنے گھر سجا دیے اپنا محلہ سجا دیا اور وہ دن بارہ ربیع الاول کا تھا جس دن جناب پورے مدینے والوں نے جلوس کی شکل میں جلوس نکال کے میرے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور پورا مدینہ سجا ہوا تھا اگر حوالہ چاہیے تو جناب سیرت جمال مصطفیٰ مولوی صادق سیال کوٹیوا بھی اپنی کتاب چیز جی لکھ دیں بارہ ربیع الاول سارے مدینے نے خوشی منائی تے سارا مدینا نور اور ہوا سی سارا مدینا نور انالا نور ہوا لیکن ایک شخص وہ بھی گھر اپنے اپنے گھر پچھلے پچھلی کوٹری میں داخل ہو کے سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے یا اللہ سارے مدینے نے اپنے محلات سجا لیے اپنا گھر بار سجا لیا اے ابو ایوب کے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے دل کے تیرے محبوب کے لیے میں نے اپنا دل سجایا ہے اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں سنگ تقریباً پچانوے کی چورانوے پچانوے کی بات ہے میں مدینہ تر رسول کی ایک ٹیکسی میں بیٹھا میں نے کہا میں نے بیرنا کا جانا ہے اور کہنے لگا لا لا لا لا آدھا شرک. آدھا. لا آگا شرک آگا لا لائی جا لوز میں نے اسے کہا ہم بہت دور سے آتے ہیں اس لیے نہیں آتے کہ تم ہمیں یہ درستوں کی جائز ہے یا نہیں جائز ہم تو آتے ہیں جہاں جہاں محبوب نے اپنے تلوے لگائے ہیں وہاں وہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں ہم تو محبوب کے جناب جنا جہاں جہاں میرے محبوب نے تلوے لگائے ہیں وہ در دیکھنے آتے ہیں جس جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہے اور اس اس چیز کی ہم دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن تم لوگ بد اخلاق تم لوگ مہمان نواز نہیں تم لوگ مہمان نواز صحیح ثابت نہیں ہوئے ہم نے سنا تھا مدینے والے تو بہت اچھے ہیں لیکن تم لوگ تو عجیب کام ہمارے ساتھ کرتے ہو اور کہنے لگا ہم لوگ مہمان نواز نہیں کہنے لگا بعد میں لے کے جاؤں گا میں پہلے تو آج میرے ساتھ کھانا کھائے گا اللہ بلّا تلا قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے ساتھ کھانا کھائے گا وہ مجھے گھر لے گیا گھر لے جا کے نا اس کی ماں بوڑھی کہنے لگا اماں یہ پاکستانی کہتا ہے کہ تم لوگ مہمان نواز نہیں اما کہنے لگی ارے بیٹا سن اگر ہم مہمان نواز نہیں تو کائنات میں دوسرا کوئی نہیں دوسرا مہمان نوازی کوئی نہیں मैंने कहा अम्मा मैंने मैंने कहा अम्मा मैंने इसको कहा मैंने मेरे नाका में जाना है तुम मुझे ये पतरे सुनाता है कहने लगी बेटा बात ये नहीं बात सुन ले ये जिसकी शकल तू देख रहा है ये तो अब अयोब अंसारी का बेटा है ابو وہ عیوب انساری کی اولاد سے ہے ہمارا ہی تو گھر ہے جس گھر میں مستفیٰ مہمان بن کر آئے تھے مستعفی پیارے مہمان ہمارے بنے تھے ہم میزبان مستعفی ہیں تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی میزبان نہیں کوئی ہے تیری نظر میں تو دکھا کہ ابو ایوب کی اولاد سے بھی زیادہ کوئی میزبان ہو میں نے کہا اماں بس میری تسلی ہو گئی میری تسلی ہو گئی اور جس کتنے سال کتنے زندگی کے سال ہر سال میں اس کے گھر جاتا تھا ہر سال جاتا تھا اور وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں مجھے لے کر گھومتا یہاں میرے محبوب نے فلاں کام کیا ہے یہاں پلانگ کام کیا ہے یہاں پلانگ کام کیا ہے اور مسجد جناب جنت البقیع کی ایک ایک قبر کی زیارت مجھے اس نے کرائی یہ پلاں کی ہے یہ پلاح کی ہے یہ پلاں کی ہے یہ پلاں کی ہے یہ پلا کی, کی, کی قبر انور ہے تو گرامی قدر وہ گڑیاں بھی عجیب تھی کہ میرے نبی مدینت الرسول میں داخل ہو رہے ہیں نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا جناب سارا مدینہ جناب اپنے محلات سجا کے بیٹھا ہے کھڑا ہے لیکن اب وہ یو ساری سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں یا اللہ گرچے کچھ نہیں میں بھی تو تیرے محبوب کا غلام ہوں تیرے محبوب کا غلام ہوں تیرے محبوب کا غلام ہوں, کا غلام ہوں لوگوں نے اپنے محلات تجا لیے لوگوں نے اپنے جناب محلات سجا لیے لوگوں کو مان ہے مال و دولت کا گھر بار کا اچھے جناب لباس کا اچھے گھر کا ابو ایوب انساری عالت تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے ایوب، ابو ایوب غریب صحیح لیکن یہ بھی منتظر مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا ال میرے نبی علی سلام کیونکہ اللہ نے میرے نبی علیہ سلام کو عالم ماں کا نا یقون کا علم اطا فرمایا تھا اسی لیے فرمایا چھوڑ دو میری اونٹنی معمور من اللہ ہے جہاں حکم ہوگا وہاں وہاں ہی جناب یہ رک جائے گی اونٹنی مصطفیٰ اونٹنی بھی جانتی ہے آشک کا دروازہ کس گلی میں ہے محب کا محبوب محب کا دروازہ کس گلی میں ہے اونٹنی بھی گلی گلی گھومتی ہے اے ابو ایوب اے ابو اوب کس گھر میں تا بیٹھا ہے مستفیٰ تیرے گھر کے مہمان ہیں تو کس گھر میں ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ادھر ابو ایوب سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں ادھر جنت میں براک رو رہا ہے یا اللہ ستر ہزار براق شوقیاں پیا کر دے میری گریبنی دا تو کون میری دا کا کون سنے گا اللہ جبریل پوچھ دے جبریل پوچھ دے دست سے ہی رونا کیوں ہے تو برا کہ اپنا کم کر آج حوالوں سے نہیں حوالے تو میں ہزاروں سنا سکتا ہوں عبارتیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج میرا جی چاہتا ہے محبوب کی میرا ہے تھوڑے پیار سے ہو تھوڑی عشق سے ہو تھوڑی محبت سے ہو اللہ اکبر ہاں کیوں ہے روتا ہے کہنے لگا چل تو کیا جانے جس کو لگی ہے وہی جانتا ہے اپنے محبوب کے غم محبوب کا غم کیا ہوتا ہے جس کے دل میں محبوب کا عشق ہو جس کا محبوب جدا ہو وہی جانے میں کتاب پڑھ رہا تھا ابن جوزی رحمت اللہ کی آپ فرماتے ہیں جب حلیمہ سبحان اللہ کیوںکر مستعفی نا حلیمہ جب میرے نبی علیہ السلام کو لے کر چلی اب سواری ضعیف ہے چل نہیں سکتی آتے ہوئے مکے والوں نے جناب سعد والوں نے اپنی سوارییں تیز کر لیں میری سواری جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے چل نہیں سکتی پیچھے رہ گئی جب میں نبی کو لے کر چلی تو یہ پھر سواری رکتی نہیں رکتی نہیں میں نے کہا ارس اے میری اے میری سواری میری اونٹنی بکلا تو سے پہلے چلتی نہیں تھی اب رکتی نہیں وجہ کیا ہے سواری سر سواری نے آسمان کی طرح منہ اٹھا کے فریاد کی مولا اگر اجازت ہو تو میں حلیمہ سے بات کروں حلیمہ کو کہتی ہے یہ حلیمہ سن میں بچی تھی میں بچی تھی چھوٹی سی بچی تھی اپنی ماں کے ساتھ چڑھ رہی تھی ماں کے ساتھ چرتے چرتے ایک دن جنگل کا شیر نکلا اس نے میرے اوپر حملہ کرنا چاہا تو دوسرا کہتا ہے اس پر ہم حملہ نہ کرنا اس لیے اس پر حملہ نہ کرنا یہ نبی محمد الرسول اللہ کی سواری ہے یہ نبی آخر الزماں کی سواری ہے امام لمبیا کی سواری ہے جب میں نے سنا تو کہا یا اللہ کب آئیں گی وہ گڑیا کب چمکے گا میرا ستارہ کب میرے بخت بھی چمکیں گے یا اللہ وہ کب گڑیا آئیں گی میں اسی انتظار میں دن کو بھی سوچتی ہوں میرے مجھے کھانا نصیب نہیں ہوتا جب کھانا کھانے لگتی ہوں پھر یادے محبوب آ جاتی ہے تڑپ جاتی ہوں جب پھر جناب پھر اب تھانا کے لیے منہ ڈالتی ہوں تو پھر یاد محبوب آتی ہے تو پھر تڑپ جاتی ہوں اسی طرح زندگی کے سال گزار رہی تھی حلیمہ آج وہ بتا گیا ہے کہ محبوب میرے اوپر سوار ہو گیا ہے اب میں خوشی سے ناچ بھی رہی ہوں خوشی سے چل بھی رہی ہوں ادھر جنت کا براک جنت کا براک رو رہا جبریل اردو فرماتے ہیں اور روتا کیوں ہے کل کی بات ہے یہ محبوب کی محب اور محبوب کی بات ہے تجھے چاہتے تیرا کام نہیں اللہ نے فرمایا جبریل برا کسی کو لے جا جو ایک کونے میں رو رہا ہے اللہ جب اس نے بھی خبر سنی تو جناب اچھل پڑا جوانی آ گئی بہاریں آ گئی اور یاد رکھ لو سنیو جو بھی محبوب کا عاشق ہوگا عشق میں آنسو بہانے والا ہوگا عشق میں جناب والا یاد مصطفیٰ میں اپنی آنکھوں کو تر کرنے والا ہوگا یا ایک گڑی ایسی بھی آئے گی کہ محبوب کا جلوہ نصیب ہوگا اللہ اور یہ بات یاد رکھنا کبھی کبھی تو محبوب دنیا میں جلوہ فرما دیتے ہیں نہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ مرنے پہ ٹھہرا ہے تیرا نظارہ یا رسول اللہ. ایسے تو نہیں نا محبوب مل جاتے ایسے مل جاتے ہیں ایسے مل جاتے ہیں مقدر اپنا اپنا کبھی کبھی تو شوخیاں منانے والے, شوخیاں منانے والے گستاخ نہیں ہاں جنہوں نے شوخیاں منائی اچھل رہے تھے کود رہے تھے ناچ رہے تھے کیوں ناچتے ہو بھائی کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی ہاں بھائی کیوں ناچ رہے ہو کیوں جنت سجی ہوئی ہے کیا وجہ ہے کہتے تمہیں معلوم نہیں محبوب نیا ہے راہوں کو سجانے دو محبوب نیا ہے راہوں کو سجانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو آقا کے غلاموں کو اب منانے دو کوئی پتوا نہیں جنہوں نے شوخیاں منائی کوئی پتوا نہیں اس کی مثال پیش کرتا ہوں جناب والا ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی سلطان محمود غزنوی مدینہ الرسول میں حاضر ہے اور حالت یہ ہے کہ جناب کاندھے پہ مشکیزہ جا لٹکا ہوا ہے اور درے رسول کو پانی پلاتا پھرتا ہے گلاس ہاتھ میں پیالہ ہاتھ میں لے لے یار تو بھی مدینے کا مہم, مہم مدینے کے تاجدار کا مہمان ہے لے پانی پی لے پانی, پی لے پانی پلاتا پھر رہا ہے کاندھے پہ مشکیزہ ہے اور ادھر سے جناب یمن کا بادشاہ آیا اور کسی نے پہلے سلطان محمود غزنوی کو دیکھا اور دیکھ کے پہچان لیا پوچھا اے غزنی کے بادشاہ غزنی کے تاجدار یہاں یہ حالت پھٹے پرانے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پا کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اور سلطان محمود غزنوی کہتا ہے ارے دیکھتا نہیں یہ تو بادشاہ تو وہ بار ہے جہاں بڑے بڑے تاجدار دار منگتے ہیں جناب بار گاہ میں کسی بادشاہ کی کیا حصیت کیا جناب والا یہاں کسی بادشاہ کی کوئی حصیت نہیں ادھر سے یمن کا بادشاہ آیا سپاہ ساتھ ہے گھوڑے کے اوپر سوار ہے جناب سوار بڑے در کو برک لباس میں جناب آ رہا ہے وہی اسل جناب آگے بڑھا آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے ارے بادشاہ جہاں اس حال میں کے جناب یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ گداگر ہیں تو یہاں سپاہ لے کے آیا ہے جہاں جناب تاج پہن کر آیا ہے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا ہے تو اتنی جناب شان شوکت سے یہاں آنا کہیں بے ادبی تو نہیں وہ کہنے لگا سن تو سی میں تو اس لیے فخر لے کے نہیں آیا میں غرور لے کے نہیں آیا میں تکبر لے کے نہیں آیا میں تو آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں آقا نے مجھے یہ تاج عطا فرمایا ہے یہ گوڑا عطا فرمایا ہے یہ جناب یہ سپاہ عطا فرمائی ہے یہ مال و دولت عطا فرمائی ہے میں تو آقا کو دکھانے آیا ہوں یہ آقا دیکھ تو سی اتا تیری ہے اچھی بھی لگتی ہے یا نہیں تو گرامی قدر انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی تو میں نے زمین گول کے حوالے سے اگلی نشست میں یہ عرض کرنا ہے کہ محبوب کہاں کہاں تشریف لے گئے اللہ کے جلوے دیکھنے حضور علیہ سلاۃ وسلام کا حاضر و ناظر ثابت کرنا ہے تو چونکہ طبیعت اتنی اجازت دیتی تھی انہی الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور سنیو جہاں جہاں بھی ہو مراج النبی کا جشن مناؤ بلا یہ ذریعہ نجات ہوگا کوئی بی... یہ بدت نہیں یہ بدت نہیں اور بعض لوگ جو ہیں نا لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہتے ہیں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آشا صدیقہ فرماتی ہیں کہ میراج کی رات میں نے اپنے نبی کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا یہ حدیث ہے ٹھیک ہے میں نے گم نہیں پایا لہذا یہ روحانی ہے جسمانی نہیں ہوئی میرے ہاں جی جسمانی نہیں ہوئی اماں جی فرماتی ہیں اما جی کی گواہی زیادہ موتبر ہے لہذا سنیوں کی گواہی موتبر نہیں یہ روحانی میں راج ہوئی ہے تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ جناب یہ بطلائیں, یہ کس سن میں مراج ہوئی ہے ہجرت سے پہلے ہوئی ہے مکے میں ہوئی ہے یا مدینے میں ہوئی ہے یہ بات پہلے واضح فرمائیں اور اس کے بعد یہ بھی وضاحت فرمائیں آیا سیدہ آشا صدیقہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لائی تھی بھی کی نہیں ٹھیک ہے عقد ہوا تھا یا نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ثابت کرنی ہوگی نا تو دوسری بات بعد میں ہم کریں گے سب سے پہلے یہ بات ثابت کر دے جب اماں ابھی آئی نہیں تو پھر تمہارا کہنا یہ جہالت پر مبنی ہے میں سے کہتا ہوں 32-33 معراج حضور علامۃ والسلام کو ہوئی ہیں اور 32 روحانی اور ایک جسمانی جسمانی کے لیے جو ہوئی ہے نا اس کے لیے کوئی دلیل لائیں کہ حضور علی سلاد وسلام کو نہیں ہوئی تو انشاء اللہ ابھی چند دن دو تین دن یہ موضوع رہے گا ابھی تو ہم نے روم اوپن کرنا ہے اسی لیے جناب مراج النبی ابھی نہیں سنایا مراج النبی سنانا ہے انشاءاللہ علماء جانا سنائیں گے میں آنا سناؤں گا انشاءاللہ اللہ اور حضور علیہ و السلام کی ہم نے شان بیان بھی کرنی ہے وہ کرنی کیسے ہے حضور علیہ سلاط وسلام کو عرش پر کھڑا کرنا ہے عرش پر کھڑا کر کے سب سے پہلے نالین مصطفیٰ کی تعریف ہوگی کیوں جی نالین مصطفیٰ کی تعریف ہوگی عمامۂ مصطفیٰ کی تعریف ہوگی لباس مستعفی کی تعریف ہوگی اور پھر دیکھیں گے مقام مستفی کو ٹھیک ہے نا جب نالین کا مقام ہمیں سمجھ آ گیا تو دوسرے مقام جو ہے پھر دیکھیں گے ابھی روم کھولیں گے یہ تو آج بس تھوڑے محبت کے لیے پیار کے لیے روم کا تھوڑا سا ماحول چینج کرنے کے لیے کہ روم میں ماحول تھوڑا گڑبڑ جا رہا تھا تو یہ تھوڑی سی حاضری اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ مراج النبی گج وج کے بیان کریں گے جی وج کے میں نے تو پنجابی میں کرنی ہے کیونکہ مجھے پنجابی میں جناب وہ حکم بھی ملا ہوا ہے پنجابی میں مراج بیان کرنے کا اور نہیں تو میں نے اپنی زبان میں بھی معراج بیان کرنی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور حضور علیہ سلاط وسلام کے معراج کے صدقے سے معراج کے صدقے سے ہمیں اللہ دیدار مصطفیٰ سے نواز دے ہاں جی ہمیں دیدار مصطفیٰ کا فرما دے بس یہی تو ہے نا ساری کائنات نے حضور علیہ سلاط و سلام کا جلوہ دیکھا ہے ہم مسکینوں پر بھی کرم ہو جائے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسا کہ میرے سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خا فاض بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جاگتے ہوئے سبحان اللہ عاشق ہوں تو ایسے ہوں نا ایسے ہوں ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے خوابوں میں ہی تشریف لے آئے اور یہ بھی بات نہیں کرم فرما دیں نا سرکار کرم فرما دیں ورنہ ہم تو منتظر ہیں ہم تو منتظر ہیں قیامت تک کے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ قیامت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی ادھر دیدار رب ہوگا ادھر صورت محمد کی انشاء شاء اللہ ہر کوئی ان دنوں میں اپنی آرزویں پیش کرے رب العالمین کی بارگاہ میں کیوں محبوبوں کے تذکرے کے ساتھ آرزوئیں پوری ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں یہ سچ بات ہے آرزویں پوری ہوتی ہیں محبوبوں کا جہاں تذکرہ ہو محبوبوں کی جہاں جگہ ہو ان کے بیٹھنے کی ان کے اٹھنے کی ان کی مناسبت سے جہاں بھی ہو وہاں جناب وہاں کا نزول ہوتا ہے اور آرزویں پوری ہوتی ہیں اور سن لو اگر جو آدمی اس چیز کا منکر ہونا اس کو تیسرے پارے کا بار بار کو پڑنا چاہیے جناب مریم علیہ السلام کے علیہ السلام کے پاس اللہ نے بے موسم میں پھل بھیجے تو زکری علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بے موسم پھل دیکھے تو وہاں اللہ کی بار میں التجا کر دی یہ اللہ تم مریم کو بے موس اس میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے مجھے بھی تو اولاد سے نواز دے مجھے بھی اولاد عطا فرما جی yani تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا تو کر بیٹھے اب کیا تھا مانگ تو بیٹھے اللہ نے فرمایا ہاں اب ہوگا پھر سوچتے او, او, او میں نے وہ چیز مانگی ہے جو ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی جو وہ چیز میں نے مانگ لی ہے تو یہ میرے بیٹا کیسے ہوگا جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیٹ بیوی بانج ہو چکی ہے آکر ہو چکی ہے وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی اس کے ہاتھ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا اللہ نے فرمایا اب تو نے میرے ولیہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر مانگ لی ہے اب تو ہو ہی اب تو, تو کیسے بھی ہو اب ہو کے ہی رہے گا تو اس کی نشانی پھر بچہ بھی ایسا ہوگا جو بے اختیار نہیں ہوگا سید ہوگا صالح ہوگا نبیم و من صالحین جو ہے وہ شان ہو اس بچے کی ہوگی تو ہم گرامی جب کسی محبوب کی بارگاہ میں پہنچو نا اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں وہاں اپنی التجائے پیش اللہ کی بارگاہ میں کرو یہ شرک نہیں بدت نہیں جن کو شرک بدت کا دورہ پڑتا ہے نا وہ امریکہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں وہ رشیا کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں وہ فرانس جرمنی جاپان کی بارگاہ میں برطانیہ سے جا کے سب کچھ لے سکتے ہیں لیکن جناب والا ہندوستان سے ہندوستان سے سب کچھ لے سکتے ہیں گاندھی کی قبر پر پھول چڑھا کے لے سکتے ہیں جی اگر محبوب خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے تو جہنم میں جائیں ان کو وہ چیزیں مبارک ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اولیاء اللہ کی بارگاہ مبارک وما علینا بلا المبین انشاء انشاءاللہ یہ مراج النبی علماء کرام بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز خاص طور پر روم بھی کھولا جائے گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و ناشا اللہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ فرمائے اور آپ کی جان مال اولاد میں برکت فرمائے اور آپ کو تازہ ہمارے سرو کامائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہے کہ ہم نے آج یہ جی جو میسج بنی اور جو ہم نے جو سنا اور آپ نے جو کہا یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توش شخر جو ہے نا بنا دے اور اللہ تعالیٰ اسی قسم کے اپنے محبوب کے ذکر اور اسی قسم کے ہم سب کے جو ہے نی جائز خواہشات اور شرعی حجات اور توانا جو بھی دعائیں ہیں سب لوگ پوری فرما دیں تو بھائی ایڈمین صاحب یہ ہینڈ وینڈ ان کے سب کے ڈاؤن کر دیں ارے بھائی کوئی جاگ رہے ہیں کہ ہینڈ ویڈ کر کے ہیڈمین صاحب ہینڈ ان کے جو ڈاؤن کر دیں پلیز جی ہیڈمین صاحب ہے کوئی روم میں ماشاء ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چودہ صاحب مسکین صاحب بھی ہے ماشاءاللہ اللہ تو اب آپ میرا بیان سننا چاہتے ہیں کہ آپ مائک پہ آنا چاہتے ہیں مسکین صاحب مسکین صاحب آپ مطلب اللہ اکبر اللہ نہیں فرار انکل آپ آپ سائیں جی ریلا بھاجے پلیز آپ حضرت ریلا بھاجے جناب کیا بات ہے کیا شان بیان ہوئی ہے الله اكبر كيا شان بیان ہوئے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سینا الله علیه اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى ال سینا ومولانا محمد المبارک صلی الله علیه آپ کو ایسے آسو کو مجھے مائک نہیں ملا تھا میں کتنی مطلب بات کرنے آیا تھا اور آپ نے بھائی کو جو کہا کہ مجھے مائک دیا گیا اور یہ سب آپ ہی کے ذمے ہوگا حضرت نے ماشاءاللہ اللہ بھی اچھی باتیں کی ہیں جناب اور کل انشاءاللہ شاء اللہ روح شروع اوپن ہوگا تو ہم بھی انشاءاللہ سے ہر آدمی ہر آدمی ٹیکس میں بائک پہ آئے سرکار صلی اللہ وسلم کی جو معراج ہے واقعہ ہے ایک فکرہ بولے دس فقرے بولے حدیث بولے قرآن شریف کی آیت پڑھے کچھ بھی پڑھے کچھ بھی پڑے لیکن اس میں حصہ ضرور ڈالے اس میں مطلب ہر انسان کی اپنی بہتری ہے اس میں ہر انسان کی بلکہ ہم سبھی میری ہم سب کی بہتری ہے اس میں کہ ہر کوئی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے وہ کرے ٹیکس میں کرے بھائی اور یا بائک پہ جو آتے ہیں آنا چاہتے ہیں وہ بائک پہ آ کر کرے اور یہ اللہ تبارک تعلیم کا خاص کرم ہے دیکھیں نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور نکلا کل آپ دیکھیں گے پالٹا پہ لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے سننی بھی کہیں گے اور آ کر تومن عبد اللہ قرآن و حدیث سے ایسی ایسی چیزیں اٹھا کر لائیں گے ان کی گمراہ کن جو ان کی سمجھ ہے ذہن ہے سوج بوجھ ہے اس کے تحت تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ آح علیہ وسلم کی کوشش کریں گے تو وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اوپر کے مسلمان ہیں جبکہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں ہے مسلمان تو اسے کہتے ہیں سرکار کا آرڈر ہے مسلمان ہونے کی شرائط ہے کہ جو شخص مجھے اپنی مال آل اولاد جان ہر چیز سے زیادہ محبت کرے گا تب ہی وہ مسلمان اور مومن ہوگا ٹھیک ہے نا جناب یہاں پر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بعض روموں میں ہم جاتے ہیں جی سرکار کے شان گھٹیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے محبوبوں کی شان گٹیا اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھے نا ان لوگوں کے جو اس قسم کے بولنے سے بھونکنے سے ہوتا کچھ ہے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا اسی طرح بھونکتے رہیں گے لیکن میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا جب قیامت وپا ہوگی سب کچھ پناہ ہو جائے گا سب کچھ ہر چیز تو ذکر مصطفیٰ صفا اس وقت بھی ہوگا ذکر مصطفیٰ کب ختم ہو سکتا ہے جی وہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا ذکر مصطفیٰ تو شوق بھی ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا کیوں قرآن کیا ہے نا جی میں اور میرے فرشتے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ وسلم پر درود جو ہے تو بھیجتے ہیں اے مارا دو تم بھی درود و سلام تو سرکار میں جو درود کا جو جاری سلسلہ ہے یہ تو اللہ کی ذات ہے نا وہ کہتے می, می, می, می, میرا بھی یہ فیل ہے میرے بھی یہ کام ہے تو, تو جب تک ہے یہ کام جاری رہے گا سب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا جب وہ ہوگا تو یہ کام بھی ہوگا تو رحمت نازل ہوتی رہیں گی میرے آقا پر وہ ذکرے جو ہوگا نا ذات باری اور ذکر مصفعہ تو ہمیشہ ہمیشہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور پھر بھی رہے گا جب آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر تھا جب آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے اس وقت بھی میرے, خم... میرے نبی کا ذکر تھا اللہ اکبر حدیث پڑھ کے سنا تو پھر مزہ آتا ہے بات ہو دلیل کے ساتھ ہو اور استدلال کے ساتھ کوئی آئے تو پھر مزہ کرتا ہے مخالفت بھی ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے لیکن استدلال کے ساتھ یہ نہ کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں اور جو ہے نا یہ چیزیں مطلب بالکل غلط ہیں آمد سے اتفاق کریں گے نجی بشکار شریف جل دو صفح پینتیس اور حدیث شریف فائیو سیون فائیو نائن میں بھی ہے دلال النبوہ میں بھی ہے صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور امام بحیکی بھی دلال النبوہ میں بھی اور جو پہلی دلال النبوع تھی وہ امام ابو نعیم کی تھی مسئلہ امام احمد میں بھی ہے المستدرک میں بھی ہے تاریخ الوسط امام بخاری میں بھی ہے مجموع الضوائب میں بھی حدیث ہے شرح سن میں بھی ہے تبرانی فی ماجما القبیر میں بھی ہے اچھا جی انوار اگوار میں بھی ہے اور یہ نشر طیب جو تھانوی کی بک تھی دوسری بھی حدیث عقل کی تو حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت ارباز ابنثاریہ رسول اللہ علیہ وسلم سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا نے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخری میں بھی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے اللہ اللہ اللہ میرے آقا کا جو ہے نا کب کے نبی تھے جب کچھ بھی نہ تھا تو تب سے نبی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ہو نبی تو اگر پہلے نبی، پہلے نبی تھے مٹی سے پہلے انسان بنے ہے تو یہ یہی سے کر دیا گیا جب مٹی سے پہلے انسان ہی بنے تو اس سے پہلے حضور کس حالت میں تھے اس سے پہلے حضور کس حالت میں تھے تو آپ کو کہیں گے یہ تو کہانی آپ سنا رہے ہیں آپ کو کچھ ثبوت لا کر بتائے پتہ کہاں سے آپ لوگ کہانی اٹھا کے لے جاتے ہیں تو پھر یہ دلیل آفس دے دیا کہ نہیں جی یہ تو مشکا شریف کی جیل دو میں بھی ہے سفر 35 میں حدیث نمبر 5759 میں ہوگا یہ حوالے سے آپ دیں گے نا پھر بھی بولتی دند ہو جاتی ہے پھر یہ کہ کہیں گے یقیناً روایت ضعیف کی بھی ہے لیکن ایک روایت جو ہے وہ صحیح کی بھی ہے اور پھر صحیح کی روایت اب ابن جوزی کی بک سے دیں گے اس ابن جوزی کی بک سے لیں گے جن کی تاریخ... وہ بھی بڑی بڑی تاریخیں کرتے رہتی ہیں وہی اب نے جوزی نے تو یہ کہہ دیا اور ابن جوزی نے وہ کہہ دیا اس کی بک سے انشاء دیں گے راویوں کو سمیت دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے آپ بھی یہ کہیا کریں جب کبھی آپ کی بحث ہو جائے کریں کہ بھائی ٹھیک ہے راوی کمزور ہے آپ وہ کمزور علی حدیث لیں ہم آپ کو جو ہے کبھی علی حدیث دیں گے ٹھیک ہے آپ لائیں گے کہ اس میں کون سا راوی کمزور ہے اور کیوں کمزور ہے اور اس پہ آپ ہمیں جو کی جرا اور شرح بیان کریں تو اپنے کو لاجواب کر دیا کرے سوالوں میں ٹھیک ہے تو حضرت اللہ تعالی، میں اللہ تعالی کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدم اپنی خبیر میں لوٹ رہے تھے میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں میں دعائیں ابراہیم اور بشارت عیسیٰ ہوں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو میری ولادت کے وقت دیکھا تو ان کے سامنے ایک نور کیا نور کیا نور کیا نور ظاہر ہوا کیا ظاہر ہوا جناب ایک نور ظاہر ہوا اللہ اکبر جس سے ان کے لیے شام کے محل چمک گئے اچھا جناب مذکورہ پاک حدیث کے مطابق مفتی کی ملت حضرت علامہ مفتی احمد یہاں نہیں رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لکھنے سے مراد لوہ محفوظ میں لکھنا مراد نہیں بلکہ کوئی خاص تحریر مراد ہے جو عالم ارواح میں مشہور کرنے کے لیے لکھی گئی تھی وہاں حضور ان صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہچانتے تھے اس تحریر وغیرہ کی وجہ سے خمیر میں لوٹنے کے معنی یہ ہے کہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی کیا جناب ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی خمیر میں سکھایا جا رہا تھا یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی جی دعا مذکور ہے ربنا وبا رسول اور اسی قرآن میں حضرت علیہ السلام کی بشارت مذکور ہے میں وہ ہوں ورنہ بہت نبیوں نے آفس کی دعائیں مانگی ہیں اور قریباً سارے نبیوں نے آفلام کی بشارت دی, دی صرف ان دو نبیوں نے ہی یا بشارت نہیں تھی یہاں رویا سے مرادارے کو روم میں ہے کوئی روم میں ہے میں یہ میں سنا رہا ہوں اس کی تصویر سنا رہا ہوں کوئی ہے روم میں ہاں مدینہ صاحب ہے ماشاءاللہ اللہ جی ہاں جناب کوئی ہو صحیح کہ میں یہ سنا رہا ہوں بول کام کی باتیں ہوتی ہیں اصل میں یہ باتیں وہ آپ کو اہمیت ہی دیتی اور یقیناً نہیں دیتی وہ ہم بھی ایسی سنتے ہیں یہ کام سنتے لیکن جب ہماری بہنس پڑتی ہے جب ہم سے حوالے مانگے جاتے ہیں جب پوچھے جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم کریں تو کیا کریں یا ان سے حوالے مانگے جاتے ہیں نا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں گھومتے رہتے ہیں تو پھر ہم سرک انسان اس لیے حوالے نوٹ کر لیا کریں میں کئی بار لوگوں سے گزارش کر دوں کہ دیکھیں حوالے نوٹ کر لیا کریں السلام کرے اچھا اچھے جناب یہاں رویا سے وارات خواب نہیں بلکہ نظارہ ہے کیونکہ حضرت آمنا رضی اللہ عنہ نے تو خواب تو ولادت سے پہلے دیکھا تھا ولادت شریف کے وقت یہ نور اور نور سے بالکش محلہ وہ وہ قصور میں آنکھوں سے دیکھے تھے. ہے جناب ابن زوجی نے کتاب الرفا شریف میں روایت کی کہ جناب آمنا رضی اللہ عنہ نے ولادت کے وقت دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ عنہ کے پاس آیا بولا کہ آمنا یہ دعا مانگواہ کل بلکہ حملہ ہوتے ہوئے خواب دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آمنا کیا تم کو خبر ہے کہ تم اس اسمت کے سید حد اس سید اس اسمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اللہ اکبر تو یہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ رزو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ذکر خیر یہ جو ہے ان کی ولادت کی خوشخبری یہ کن کی ہے جناب یہ ملائکہ کی ہے کن کی ہے جناب یہ ملائکہ کی ہے السلام علیکم جناب وعلیکم السلام وعلیکم السلام قاسم صاحب تو یہ ادیش میں پڑھوں گا اور بار بار پڑھوں گا کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے ٹھیک ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پجاد بار ہو گئے کو بھی تکلیف ہوتی ہے میرے نبی کا ذکر جب ہوتا ہے تو وادیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے ان کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں مجھے بڑا دل میرا خوش ہوتا ہے کہ جب میرے کسی سے کسی وہادی کو کسی جو گندی کو تکلیف ہو کیونکہ میں نبی کا ذکر کروں اور ان کو تکلیف ہو مجھے بڑا مزہ ہے بڑا آتا ہے میرے بس میں اور ان کی پیٹ پیٹ تو جناب میں کل والا واقعہ ایک پھر بیان کروں گا اور پھر بیان کروں گا اور پھر بھی بیان کروں گا ان شاء میں کثیر میں ہے جناب ان کی جلد ایک اور صفحہ سات نو میں بھی ہے ٹھیک ہے جلد ایک سفر سات سو نو میں ایک بیان کر رہا ہوں اور الاسکار میں بھی ہے جناب ایسے سے واقعات ان لوگوں نے نقل کی اپنی بکس میں کہ آج اپنے تو آپ وہ پڑھے تو آگے کسی اور دلونے کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت عبدی رحم کا بیان ہے میں علوم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جو ایک عرابی آیا اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کروں آج غام جی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ قرآن پاک کی آئے جو ہے کہ تم لوگ جو اپنی اپنے جانوں پر ظلم کرو تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے تمہارے لیے دُا سخوار کے تم پہ رحم فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا میں مفہم بیان کر رہا ہوں اس کا تو کہ دن دن دن دن دن یہ تو اس وقت تھے جب صحابہ وہاں پہ ہوتے تھے تو بھی صحابہ کو آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی صحابہ کو تب نا زبان اگر شیر تھا تو شیر کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی ٹھیک ہے نا وہ زندگی میں ہو مطلب مد... زندگی متبردہ کر دینے کے بعد شیر کو شیر ہوتا ہے शिर तो शिरक होता है इबादत इबादत होती है उसने जिंदा मुर्दा की ये जो तफरी है ये किसने की है प्रवेश मोर्ती है अगर हमेशा हमारे समय बैठे होते हैं मुफ्ती बन के बैठे होते हैं ई आना बुध ई न उसी से उसी की मदद